وَعِنَا آلِكَ وَأَفْحَابِكَ يَا نُونَ اللَّهِ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت سرابہ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آل شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا برود قیامت تمہارے لئے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی الله تعالیٰ علی محمد وبارکہ وسط نیکیاں تو بہت سی ہیں مگر علم دین حاصل کرنا اس نیکی کی برکات اور فضیلت کی تو جدا ہی بات ہے اور جب فضیلت والے اوقات ہوں مبارک ترین مہینے ہوں فرض کے ثواب نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جائے اور فرضوں کا ثواب ستر فرائض کے برابر ہو جائے اور ہر ہر آن رحمتوں اور برکتوں اور مخصرتوں مقصرتوں کی بشارتیں ہوں ایک جملہ دوبارہ سے دوہراتا ہوں ایک فرض کا جو ثواب ہے وہ ستر گنا کر دیا جائے تو ان مبارک اور ہر ہر گھڑی ہر ہر آن رحمتیں برکتیں اور مخصرتوں کی بشارتوں کی بارشیں چھم اچھم برس رہی ہوں تو ان مبارک اوقات مقدسہ میں علم دین کی فضیلت کو حاصل کرنا نور ال نور کے برابر ہے تو دعوت اسلامی الحمد نیکیوں کی ہرس پیدا کرنے کی مہم پر ہے اور مواقع بھی مسلسل تواتر کے ساتھ پیدا کرتی چلی جاتی ہے تو رمضان المبارک کے ان مبارک اوقات مقدسہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے الحمد شیخ طریقت امیر اہل سنت ان کی خدمتیں پیش کیے جانے والے سوالات کے بہت ہی مستند اور تحقیق شدہ جواب عطا فرماتے ہیں اور ضرورتن بین علماء بھی موجود ہوتا ہے علماء کرام کا مبارک گروہ بھی موجود ہوتا ہے رابطوں کی بھی صورت ہوتی ہے اور ضرورت پڑے تو یعنی مناسب حد تک ریسرچ بھی اس ٹائم پر جو اس ٹائم ہونی ہوتی ہے مشاورت وہ بھی ہو جاتی ہے تو امت مسلمہ کی رہنمائی کا بہت ہی مستند اور مستحکم جو ان کا انداز مبارک ہے اس کی بنا پر رہنمائی کا سامان ہوتا ہے تو آپ ضرور ان مدنی مذاکروں کی برکات سے لطف اندوز ہوئیے اور رمضان کی ان مبارک صاعتوں میں جب رحمتوں کی برسات چھما چھم برس رہی ہے علم دین کی مبارک برکتوں کو بھی لوٹنے کا سامان کیجئے تو استقبال مدنی مذاکرہ کے سلسلے میں آج جو ہم نے آپ کو عرض کرنا ہے وہ ہند کے ایک واقعے سے آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہند میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے اپنا کلینک کھولا اور کلینک کھولا ان کا مشاہدہ جو تھا کم سے کم اپنے کلینک کے معاملے میں بہت تیز تھا کیونکہ عام طور پر کلینک کو چلانے میں ظاہرے کے کچھ وقت لگ جاتا ہے لوگ اتنے متعارف نہیں ہوتے اور ڈاکٹر کی قابلیت کی بھی ظاہر کی ابھی خبر یوں نہیں ہوتی کہ لوگوں نے کا واسطہ ناطا نہیں پڑا ہوتا ان سے تو مسلمان ڈاکٹر تھے اب انہوں نے کلینک سٹارٹ کیا تو انہوں نے مشاہدہ کیا کہ چونکہ بہرحال معاشرے میں ان معاشروں میں خصوصا ہند میں پاکستان میں ڈاکٹروں کی سماجی عزت تو ہے اور ان کا مقام و مرتبہ مانا جاتا ہے سماجی حیثیت دی جاتی ہے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو دیکھا یہ کہ ان صاحب نے کہ بھائی جو مریض آتے ہیں وہ جو ہے نا السلام علیکم ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب جو ڈاکٹر صاحب سے سلام کرتے ہیں اب یہ جواب بھی دیتے ہیں جو ان کا ہوتا ہے انداز تو انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ عام عادت ہے مریضوں کی تو اب انہوں نے یہ جو نوٹ کیا انہوں نے اہمیت دینے کے لئے کیا کیا کہ اب اگر کوئی میرے پاس مریض آئے گا نا تو میں اس کو پہلے خود سلام کر دیا کروں گا تو اچھا ٹھیک ہے بھائی آگے انہوں نے جو آبزرویشن کی انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا جو مریض آئیں یہ اس کو پہلے سلام کر دیں تو مریض پہلے چونکے کہ یہ ڈاکٹر صاحب جواب سلام جواب ہو جائے الگ ہو جائے یوں معاملہ چلتا رہے ان کے اس طرز عمل سے مریضوں میں یہ بات یہ سیل جنریٹ ہونا شروع ہو گئی کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں یہ مریضوں کا بڑا خیال کرتے ہیں جب مریضوں کا خیال کرتے ہیں تو علاج بھی خیال سے کریں گے اور علاج خیال سے کریں گے تو بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ جو اپنا کام صحیح طریقے سے کرے اچھے طریقے سے کرے ہر شخص اسی ماہر کے پاس جائے گا اسی ٹیکنیشن کے پاس جائے گا تو یہ ڈاکٹر صاحب چونکہ مریضوں کا خیال کرتے ہیں تو لہٰذا ان سے علاج کرانا چاہیے تو یوں جو ہے نا وہ مریضوں نے ورڈ آف ماؤتھ ہوتا ہے ایک نے دوسرے کو دوسرے نے تیسرے کو بتایا اور یوں تانتا بند گیا اور انہوں نے بہت ہی جلدی اپنا کلینک کامیاب کر لیا اور ان کی کامیابی کا ایک بنیادی راز یہ تھا کہ وہ لوگوں کی نظروں میں اپنی پسند پیدا کرنے میں اپنی قبولیت پیدا کرنے میں یوں کامیاب ہوئے کہ انہوں نے وہ بات کی کہ جو لوگوں کو پسند آ رہی تھی اچھا ایک اور سناتا ہوں ایک صاحب تھے انہوں نے سٹور کھولا گروسری سٹور دکان تھی ان کی دکان میں انہوں نے بھی ایک آبزرویشن کی ان کی آبزرویشن کیا تھی یہ آبزرویشن آپ کی بھی ہوگی کیونکہ دکان سے واسطہ تو گروسری دکان سے یعنی جو کرانہ سٹور ہوتا ہے جنرل سٹور ہوتا ہے اس سے واسطہ تو اکثر لوگوں کا پڑتا ہے میرا بھی پڑتا ہے آپ کو بھی پڑتا ہے آپ کو بھی پڑا ہوگا تو آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ جب آپ دکان پر جاتے ہیں اور جو بھی آپ کو لینا ہوتا ہے لینے کے بعد جب پیمنٹ کی باری آتی ہے تو جو بھی والٹ نکالا جاتا ہے یعنی یا جیب میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے اور رقم برامد کی جاتی ہے تو جو نوٹ ہوتے ہیں تو جو مثال کے طور پر سب سے کڑک نوٹ ہے اس کو تو ہم سائڈ پہ کر دیں گے پھر جو اس کے بعد دیکھیں گے اس سے کم درجے کا نوٹ پرانا نوٹ ہے کوئی تو نہیں ابھی یہ بھی نیا ہے, ہے تو پرانا اس جیسا نیا تو نہیں ہے لیکن اتنا بھی پرانا نہیں ہے چلو اس کو بھی سائڈ پہ کر دو ہے یہ بھی مثال کے طور پر یہ بھی پچاس روپے کا نوٹ ہے یہ بھی پچاس روپے کا نوٹ ہے اچھا پھر اور آگے نہیں نہیں یہ, یہ ابھی بھی اس میں جان باقی ہے تو پورے بٹوے کا سب سے گلا سڑا پرانا اور کٹا پھٹا جو نوٹ ہوتا ہے اس کا پہلے نکالا جاتا ہے انتخاب کیا جاتا ہے اور وہ پیمنٹ کے لیے الگ ہو جاتا ہے اب یعنی درجہ بدرجہ نیو پیمنٹ ہم اس کی ترتیب بناتے ہیں سب سے پرانا نوٹ سب سے پہلے نکالتے ہیں سب سے گلا سال نوٹ سب سے پہلے نکالتے ہیں اور اس کے بعد جو یعنی مجبور ہوتے جائیں تو پھر درجہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں اس نے کہا یار یہ سبھی لوگوں کی نفسیات ہیں یہ تو ہر ایک آتا ہے پرانے نوٹ جو ہے نا مجھے تھما جاتا ہے اور سارے جو ہے اچھے اچھے نوٹ وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے اس کہا اچھا چلو اس نے جو ہے نا نفسیات کے مطابق کیا کام کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو گراہکوں کو یہ کڑک نوٹ پسند ہوتے ہیں اور ایک آبزرویشن یہ بھی ہوا کہ اگر کسی کو کڑک نوٹ چلا جائے یا نظر پڑ جائے تو اس کی ایکسپیکٹن یہ ہوتی ہے کہ مجھے کڑک نوٹ بقایا جات میں کڑک نوٹ مل جائے نیا نوٹ مل جائے تو اس نے ایک ترکیب بنائی کہ وہ یعنی اپنے گلے میں سے گھاک کے سامنے چھانٹ چھانٹ کے نا نئے نوٹ نکالے نئے سے مراد جتنے نئے ہوں کمپیرٹیولی نئے نسبتن نئے, نئے ان میں موجود نئے ان میں موجود اچھے اور وہ نکالے اب گھاگ نوٹ کرے اس کی حرکت کہ اچھا یہ اس نے کیا کیا یہ دیکھو اس نے یہ نوٹ چھوڑا گلت والا نوٹ پرانا نوٹ سائڈ پہ کیا نیا نکالا نیا نکالا نیا نکالا اور مجھے نئے نوٹ کی جو ہے نا بکایا جات بقایا پیمنٹ بیلنس مجھے اس طرح سے واپس کیا ارے یار یہ تو اس کا لگتا ہے کہ میں اچھا لگتا ہوں اس کو جبھی تو میرا اتنا خیال کرتا ورنہ کسی کو اتنی ہجت کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ اتنے سارے نوٹوں کو چھانتا اور پھر مجھے جو ہے وہ ہے اب انہوں نے یہی پریکٹس ہر ایک کے ساتھ کرنا شروع کر دی جب کوئی آئے گلہ چھانے اس میں سے جو یعنی نوٹ مناسب لگیں نئے لگیں کمپیرٹیولی وہ بقایا جات میں دینا شروع کر دیں لوگوں کے بڑے نوٹ لیں اپنے بینکر کے پاس جائیں بینک کو جا کر بڑے نوٹ دیں اور اس سے جو ہے کڑک نوٹ یا نئے نوٹ جو ہے نا اس کے بدلے حاصل کر لیں اور نئے نوٹ حاصل کر کے ان کا انداز یہ تھا کہ یہ اپنے گلے میں پرانے نوٹوں میں مکس کر دیتے تھے ملا دیتے تھے الگ نہیں رکھتے تھے ملا دیتے تھے اب جب گئے تو اس کے سامنے ہی تلاشتے تھے چنتے تھے تو ہر گا کی نوٹ کرتا تھا کہ یار یہ بندہ جب بھی میں اس کے پاس آتا ہوں اور بیلنس لینا چاہتا ہوں تو یہ جو ہے وہ نوٹ چنتا ہے میرے لیے بڑا خیال کرتا ہے میرا بڑا خیال کرتا ہے یہ دکاندار اس کو لگتا ہے کہ جو مجھے پسند ہے نا یہ اس کا بڑا دھیان رکھتا ہے یہ واقعی میرے ساتھ بڑا مخلص ہے میرا ہمدرد ہے چیز اسی سے لینی چاہیے تو ایک کے ساتھ بھی یہی معاملہ دوسرے کے ہک کے ساتھ بھی یہی معاملہ تیسرے کے ساتھ بھی یہی معاملہ اب ہر ایک تو یہی سوچ رہا ہے نا تو چلتے چلتے چلتے چلتے چند دن میں ایسی دکان لگی کہ ان کے سامنے ان کی دکان کے سامنے بھیڑ لگی رہتی تھی بھیڑ لگی رہتی تھی کہ کبھی ایک آ رہا ہے کبھی رش لگی رہتی تھی اتنی انہوں نے ماشاء اللہ دکان چلا لی تو انہوں نے اصل میں استعمال کیا کیا انہوں نے اس نفسیات کو استعمال کیا کہ جو ان کے گاہکوں کو یا جو یہ دونوں شخصیات جو ڈاکٹر صاحب تھے ہمارے جو گروسری والے سٹور والے بھائی جو تھے اسٹور چلانے والے دکاندار بھائی انہوں نے اس نفسیات کو استعمال کیا کہ جو اپنے جو اس سامنے والے شخص کو چیز پسند تھی اس پسند کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے اپنا طرز عمل اس انداز سے ڈھال لیا تو لوگوں میں قبولیت عامہ بھی ہو گئی مقبول بھی ہو گئے لوگ بھی انہیں پسند کرنے لگے اور اپنا ہمدرد اور خیر خاص سمجھنے لگے اور ان کا یعنی جو دنیاوی کام تھا وہ بھی چل نکلا تو یہ تو دنیاوی لحاظ سے ایک فائدہ اٹھانے کی بات تھی ایک عام نفسیات بھی یہی ہوتی ہے کہ انسان کی کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ مجھے ظاہر ہے کہ جو مجھے جو پسند ہوگا اور میری پسند کا جو شخص خیال رکھے گا تو میں کہوں گا کہ یار یہ بڑا کیئرنگ ہے اس کو میرے سے بڑی ہمدردی ہے تو دین اسلام میں بھی الحمد دوسروں کی پسند کا خیال رکھنے کا اس انداز سے جو ہے نا وہ حکم ہے آپ نے روایت یہ سنی بھی ہوگی کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اپنے لیے مسلمان پسند کرتا ہے میں جو اپنے لیے پسند کروں مضمون عرض کر رہا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کروں وہ میں آپ کے لیے بھی پسند کروں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ پسند کروں چاہے اس کا معاملہ علم سے ہو چاہے اس کا معاملہ عزت سے ہو چاہے اس کا معاملہ شرافت سے ہو چاہے اس کا معاملہ معاملات سے ہو چاہے اس کا معاملہ مال سے ہو دولت سے ہو چاہے اس کا معاملہ رشتے داری سے ہو چاہے اس کا معاملہ تعلقات سے ہو چاہے اس کا معاملہ آ, جو ہمارے آپس کے باہمی ٹرانزیکشنز uh, ہوتے ہیں انٹرپرسنل ریلیشنز ہوتے ہیں ان سے ہو ان تمام معاملات میں ہر شخص کی یہی تمنا ہوتی ہے یہی اسٹینڈرڈ اس کا ہونا چاہیے کہ ان معاملات میں جیسا میں پسند کرتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ کیا جائے تو مجھے دوسروں کے بھی ساتھ ڈیلنگ کرتے ہوئے معاملات برتتے ہوئے انہی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے کوئی دھوکا نہ دے کوئی دھوکا دے تو بہت برا لگتا ہے اور کسو آدمی دھوکا دے دیا ایسا ہمارا مزاج ہوتا ہے انداز ہوتا ہے تو ہم بھی کسی کا یہی پسند کریں کہ ہم بھی کسی کو دھوکہ نہ دیں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری با, ہم سے بات کر کے مکر نہ جائے اپنی بات سے پھر نہ جائے تو ہمارے لیے بھی یہی اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے کہ ہم بھی کسی سے کوئی بات کہہ کر پھر نہ جائیں اس بات سے مکر نہ جائیں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہم سے جھوٹ نہ بولے بڑی نفرت ہے اس نے جھوٹ کیوں بولا ہم یعنی, یعنی ہاؤ ڈیئر یعنی اس نے کہ کیسے دیا مطلب بالکل بھی اس میں مروت نہیں ہے میرا اتنا بھی لحاظ نہیں رکھا میرے سے جھوٹ بول دیا اس نے مجھے ایسا سمجھتا تھا تو یعنی ہمیں بھی پھر یہی سٹینڈرڈ کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ہم بھی کسی سے چھوٹ نہ بولیں کوئی ہماری حق تلفی کیسے کرے ہمیں نہیں پسند کیوں کرے بھائی حق تلفی حق تلفی ہماری نہیں ہونی چاہیے تو ہماری طرف سے بھی کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے کوئی ہم سے عدم مطلب عدم تعاون نہ کرے جب ضرورت پڑے این موقع ہے تو جب ضرورت کا موقع ہے مدد کا موقع ہے جب میں ایسے کرائسس میں گھر جاؤں اور میں کسی کے پاس جاؤں اور وہ مدد سے انکار کر دے عدم تعاون کا مظاہرہ کرے آنکھیں سر پہ رکھ لے ستیلا پن کرے بے مروتی کا مظاہرہ کرے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا مجھے برا لگے گا آپ کو بھی ظاہر برا لگے گا تو آپ کو بھی یہ چاہیے کہ ہمارا بھی یہ اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے کہ ہم بھی کسی سے ایسے موقع پر ہمیں یہ بھی پسند نہیں ہونا چاہیے کہ جب کوئی ہمارا اسلامی بھائی ہم سے مشکل حالات میں مدد کا طالب ہو تعاون کا طالب ہو تو اس وقت ہم اگر مدم تعاون کا مظاہرہ کریں آ, ہم اگر اس وقت بے مروتی کا مظاہرہ کریں ہم اس وقت آنکھیں سر پر رکھ لیں ہم اس وقت اس وقت ستیلے پن کا مظاہرہ کریں خود غرضی کا مظاہرہ کریں تو ظاہر ہے کہ ہمیں بھی زیب نہیں دیتا تو یہ اے, ہوتا ہے کہ ہم جب جیسے لائن میں لگے ہوئے نا تو لائن میں لگے ہوئے تو کوئی اب اے, کوئی آ جائے آگے سے لگ جائے کتنا غصہ ہے اور یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ کیا ہم ہم احمد ہیں کیا یعنی یہ اس کو لائن نظر نہیں وعلیکم السلام و, و رحمۃ اللہ ماشاء اللہ مرحمت اللہ مرحبا. مرحبا تو ہم احساس ہوتا ہے نا بلکہ یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ یعنی ہم احمد ہیں کہ یعنی لائن میں لگے ہوئے ہیں ہم یہاں پر ہم یہاں آئے ہم یہاں, آئے ہم یہاں آخر, آخر میں کھڑے ہو گئے یہ صاحب بہت جینیس ہیں انہوں نے وہاں سے جا کے ادھر سے کر کے یہ کھڑے ہو گئے تو ہمیں یعنی برا لگتا ہے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارے ساتھ اس طرح کرے کہ ہماری لائن میں ہم کھڑے ہوں اور ہم سے آگے آ جائیں تو ہمیں بھی یہ طرز عمل نہیں اختیار کرنا چاہیے چاہے بینک کا معاملہ ہو چاہے آفس کا معاملہ ہو گورنمنٹ آفس میں کسی جگہ ہو یا کسی اور جگہ لائن لگی ہوئی ہے تو وہاں پر بھی یعنی ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے تو دین اسلام کے اندر بھی الحمدللہ اس طرح کی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں بلکہ کئی صحابۂ کرام احمر رضوان سے جو مطلب مرویات ہیں روایتیں ہیں ان میں اس قسم کی تعلیمات سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مختلف صاحبۂ کرام الحمرت کو دی گئی ہیں مثال کے طور پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت معاذ بن جبل رب اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن جی ہاں حضرت مغیرہ بن شعبہ کے والد ان سے بھی ایک روایت ہے بلکہ سب سے پہلے تو آپ کو امید ہے کہ یہی روایت سنا دیتا ہوں اس میں ہو سکتا ہے کہ میں آر کی غلطی کر رہا ہوں لگے ہوئے نہیں اور آپ اتنی اچھی آتی نہیں ہے مجھے ممکن ہے کہ آگے پیچھے ہو گیا ہو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بھی اس طرح کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن زمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے بھی اس طرح کی روایت کرتے ہیں تو آئیے آپ کو حدیث شریف جو ہے وہ اس کا مفہوم میں سناتا ہوں حضرت مغیرہ بن شاربہ کے والد فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے صاحب کے پاس پہنچا جو لوگوں کے سامنے حدیث بیان کر رہے تھے میں ان کی مجلس میں بیٹھ گیا انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا تھا یعنی وہ جو حدیث بیان کر رہے تھے صاحب انہوں نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ شریف بیان کیا اچھا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابۂ کرام علیہ مردوانلیہ شریف بیان کیا کرتے تھے اور صحابۂ کرام علیہ مردوانیہ شریف سنا بھی کرتے تھے تو یہ بھی ادا ادا کرنی چاہیے پیارے آقاد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریف بیان بھی کرنا چاہیے اور سننا بھی چاہیے رغبت اور شوق کے ساتھ اچھا پھر آگے سنیے یہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہوئے نہیں تھا یعنی ابھی تک ظاہری آنکھوں سے انہوں نے پیارے آنکھ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی زیارت مقدسہ مقدس مشرف نہیں ہوئے تھے میں منا سے ارافات کی طرف جا رہا تھا جب بھی میرے پاس سے کوئی جماعت گزرتی تو میں غور سے دیکھتا لوگ گزرتے ہیں غور سے دیکھتا کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یا نہیں یعنی ان لوگوں میں ہیں کہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرنے والی کئی جماعتوں کو غور سے دیکھا کہ آ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں دیکھتے جا رہے ہیں دیکھتے جا لیکن بیان کردہ خلیا کے مطابق کسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پایا یہ تو یکتا ہے نا ماشاء بات یہ لگے تو جو خلیا شریف بیان ہوا تھا اس کے مطابق کوئی نظر نہیں آ رہے تھے بلاخر ایک جماعت گزری تو میں حزب عادت پھر ان کے افراد کو دیکھنے کے لیے جا گسا چنا میری نگاہ آپ صلی اللہ علیہ ول وسلم کے چہرہ انور پر پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو میں نے اس حلیہ کے بالکل مطابق پایا اب زیارت ہو رہی ہے تو آپ ظاہر ہے کہ زیارت کریں گے تو فارفتگی تو آئے گی نا جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا تو کچھ لوگوں نے مجھے ہٹانے کی کوشش کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے, چھوڑ دو اور اس اسے ضرورت درپیش ہے روکا ہوگا تمہیں اسے چھوڑ دو اسے ضرورت درپیش ہے ان کا کہنا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گیا اور لگام کو پکڑ لیا اور میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور رکھے یہ حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارض گزار رہے ہیں مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت سے قریب کرے اور جہنم سے دور رکھے تو اب نبی اور احمد شفیع محمد مالک جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے یہ ہمیں غور سے سننا ہے آپ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو خانہ کعبہ کا حج کرو رمضان المبارک کے روزے رکھو اور یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے اور لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اور ان کے لیے وہی باتیں ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو یہ جواب دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب اونٹنی کی لگام چھوڑ دو تو یعنی یہ جہن جنت سے قریب کرنے والا اور جہنم سے دور رکھنے والا عمل بھی ہے الحمد للہ اور کامل ایمان بنانے والا ایمان کی فضیلت والا عمل بھی ہے یہ الحمد للہ اعلیٰ تو ایسا جذبہ اتنا پیارا جذبہ رکھنا کہ مسلمانوں کے لیے وہی پسند کرنا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور جو وہی ناپسند رکھنا جو اپنے لیے ناپسند رکھتے ہیں تو ایسا حسین جذبہ جو کوئی اپنے دل میں رکھتا ہے مدینہ مدینہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بشارت دی ہے کیا بشارت دی ہے سن لیجئے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جن چند چیزوں کی وصیت فرمائی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اہل ایمان اور مسلمانوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے پسند کرتے ہو اور ان کے لیے انہیں چیزوں کو ناپسند کرو جو اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے ناپسند کرتے ہو اگر یہ صفت تمہارے اندر پیدا ہو گئی تو تم مومن کامل بن جاؤ گے تو ماشاءاللہ یہ الحمد ہے ایسا جو صاف دل والے ہوتے ہیں نا خیر خواہ ہوتے ہیں مخلص ہوتے ہیں تو ان وہی جو یہ شریف کی شرح میں بیان نہیں کر رہا ایک مدنی پھول عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جو صاف دل والے ہوتے ہیں شفاف دل والے ہوتے ہیں خیر خواہ ہوتے ہیں کے اخلاص ہوتا ہے ان کے دلوں میں تو انہیں یہ عادت جو ہے نا وہ نصیب ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر میرے دل میں کسی کی خیر خواہی ہی نہیں ہے تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں وہی پسند کروں کہ جو مجھے اچھا لگتا ہے میں اسی کے لیے بھی اس اور اپنے معاملات میں اور اپنے عمل میں بھی اس چیز کا خیال کروں میں تو کہوں گا ٹھیک ہے بھائی میرے وہ میرا معاملہ وہی ہوگا کہ وہ ایک جو لومڑی تھی وہ کسی شکار کا تعکوب کرتے کرتے توجہ اس طرف تھی تو وہ کنویں میں جا پڑی اس کو پتہ نہیں چلا یعنی دیکھ ادھر رہی تھی تو نیچے جا پڑی کوئے میں گر گئی اب اس نے بہت چھلانگیں لگائی لیکن کنواں تھا گہرا اور وہ جم کر کے باہر آنی نہیں تھی تو جم کر کے باہر آ نہیں سک تھی تو باہر بار کودتے کودتے کودتے خیر تھک ہار گئی لومڑی چلاکی کی ظاہرے کے مثالوں میں استعمال ہوتی ہے تو ایک میمنا بکری کا بچہ بھیڑ کا بچہ سیتا سادا, وہ وہاں سے گزرا تو اس کو آہٹ محسوس ہوئی آواز دی حکایت ہے تنسیلی سمجھانے کے لیے تو اب آواز دی تو وہ میمنے ساتھ جو تھے انہوں نے اندر جھانکا تو لومڑی تھی اب لومڑی بھی نے جو ہیں وہ ان کو باتوں میں الجھایا اور خوب میتھی میتھی کہہ کر جو ہے ایسا پھنسایا کہ وہ جو میمنے تھے وہ تو ان کو بڑا مزہ آیا گفتگو میں باتیں چلتی نہیں چلتی نہیں تو پھر لومڑی نے دعوت پیش کی کہ تم اتنی دور سے بات کر رہے ہو میں نیچے ہوں تم اوپر ہوں تو کیا ہی اچھا ہو کہ فیس ٹو فیس ون ٹو ون یہ ڈسکشن ہو جائے تو تم نیچے آ جاؤ تو یہی بات کر لیتے ہیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا مجھے بھی چیخ کے بولنا پڑتا ہے تم کو بھی اتنا بولنا پڑتا مزہ نہیں آتا اس نے کہا نہیں میں تو نیچے نہیں آؤں گا تم اوپر آ جاؤ نہیں نہیں تم نیچے آؤ تو اب وہ جو ہے نے اس کو لالچ دینا شروع کر دی کہ یہاں بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی पानी भी बहुत خوب کنواں اتنا اچھا ہے زبردست ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ تو اس بیچارے جو میمنا ہے اس کو ایسا شیشے میں اتارا کہ جو ہے وہ میمنے صاحب ان کی باتوں میں آ گئے اور جو ہے نا وہ کود گئے کنویں کے اندر کنویں کے اندر کودے تو اب کنویں کے اندر کہاں گھاس اور کہاں میٹھی اور کہاں ٹھنڈی دہرا در وہ کنویں میں کودے تو بین لومڑی نے ان کی پیٹ پہ جو ہے زارے چڑی تو وہ اونچی ہو گئی اب کی جب انہوں نے جست لگائی جمپ لگائی تو کنویں سے باہر اور میم بھی کو جو میم صاحب تھے ان کو مارا سلوٹ اور غیر. تو یہ جو ہے نا کچھ لوگوں کا جو انداز ہوتا ہے ان کی جو ذہانت ہوتی ہے وہ اس طرح کی منفی ہوتی ہے محب اللہ کہ ان کا انداز ہے نا یہ لومڑی والا ہوتا ہے کہ دوسرے کو پھنسا کر ورنہ کریٹو سولوشن بھی نکالے جا سکتے ہیں پولٹل تھنکنگ کا استعمال کیا جا سکتا ہے کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں اس طرح کا تخلیقی حل نکالا جا سکتا ہے ایسا حل نکالا جا سکتا ہے کہ جس میں میرا بھی اور آپ کا دونوں کا بھلا ہو دونوں کا فائدہ ہو اور طویل مدت میں فائدے کے حصول کے لیے یہ چیز زیادہ ضروری ہے لیکن جو لوگ ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں وہ یا شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں چھوٹی جو ہے نا ان کی نظر زیادہ دور تک نہیں جاتی قدموں کے نیچے تک جاتی ہے تو اس میں وہ کام یہ کرتے ہیں کہ وہ عارضی طور پر اس طرح کی حرکتیں کریں گے کہ فل فور تو نفع مل جائے گا لیکن طویل المدت جو نفع ہیں یا طویل المدت تعلقات ہیں یہ وہ بچارے میں مینٹین کرنے میں یا یہ نفے برقرار رکھنے میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو ان کی مثال اسی لومڑی کی ہوتی ہے کہ وہ چکنی چپڑی باتوں سے بچا کر ایک دفعہ دھوکہ دے دیں گے اور اپنا الو سیدھا کر لیں گے لیکن جو ہے نا اس کی خیر خواہی اور سامنے والے کی اور اس کی پسند کا خیال نہیں رکھیں گے جائز پسند کا خیال نہیں رکھیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک بار یا دو بار یا چند بار لوگ ان کے ساتھ معاملات برتیں گے تو پھر ان کے اوپر سے ٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے اور یہ اسی انداز سے مشہور ہو جاتے ہیں جھوٹے دوتاباز ہی ایار مکرو فریب سے کام لینے والے مشہور ہو جاتے ہیں اور لوگ ظاہر ہے کہ مجبوراً اگر ان کے ساتھ معاملہ کرنا بھی پڑ جائے تو پھر ان کو وہ معاملات نمٹانے میں ڈیل کو کلوز کرنے میں بہت زیادہ دشواری اور دقت محسوس ہوتی ہے اچھا یہ جو دنیاوی معاملات تک ہی معاملہ محدود نہیں ہے دینی معاملات میں بھی ایسا ہم نے بزرگان دین کا طرز عمل دیکھا ہے کہ وہ دینی فضیلت کے تعلق سے بھی نا یہی پسند کرتے تھے جی ہاں کہ دینی فضیلت اگر انہیں حاصل ہو جائے ہم لوگوں کا تو مزاج ایسا ہوتا نا کہ اگر کوئی اپارچونیٹی سامنے آ جائے تو اس کو ایسا چھپاتے ہیں کسی اور کو حاصل نہ ہو جائے یار یہ ورنہ اپارچونیٹی عام ہو جائے گی تو یہ سب کو مطلب پتہ چل جائے گا وہ بےچارے اسکارسٹی مینٹلٹی کے شکار ہوتے ہیں یعنی ان کو یہ فکر ہوتی ہے ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ چونکہ اس کو مل گئی تو مجھے نہیں ملے گی اللہ کے خزانے تو لا محدود ہیں کمی تھوڑی ہے ایک آن میں ہر کو اس کی ذرف کے مطابق ضرف سے زیادہ عطا فرمائے اس کے خزانے میں سوئی کے ناکے کے برابر بھی کمی نہ ہو اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے لیکن ان بچاروں کی مینٹلٹی کچھ اس قسم کے انداز سے کام کر رہی ہوتی ہے کہ ان کو یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر فلاں کو ملا نا تو مجھے نہیں ملے گا تو ایسا کیا ہوا تو وہ پھر اس کو چھپانا شیئر نہ کرنا اس طرح سے ان کا انداز ہوتا ہے جس کی وجہ سے مطلب بیچارے پریشان بھی رہتے ہیں لیکن ہمارے اصلاف کرام رحم محمد اللہ علیہ مجمعین ان کا انداز مبارک کیا ہوتا تھا ان کا انداز تو یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ کوئی نفع یا فائدہ حاصل کر لیتے تھے دینی لحاظ سے بھی کوئی فضیلت پا لیتے تھے تو ان کا ان یعنی دل یہ چاہتا تھا کہ سب کی طرف جو ہے نا سب کو ہی مل جائے بلکہ امام شافعی ہی اللہ تعالی علیہ کا کال پڑا تھا فرماتے ہیں کہ یعنی جب مجھے کوئی بات معلوم ہوتی ہے دین کی کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں تمام مومنین کو سب کو میں بتا دوں اور یہ بات میری طرف منسوب نہ ہو یعنی یہ نہ کہا جائے کہ امام شافعی اللہ رحمان نے کہی ہے یہ انہوں نے نکالا یہ مسئلہ انہوں نے غور کر کے اپنی ریسرچ کر کے تحقیق کر کے یہ انہوں نے نکالا ہے تو بڑے عالم فاضل ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گئی ہے تو مجھے ظاہر ہے کہ ہر جو بات نہیں معلوم ہوتی ہے یہ ایک فضیلت علم آ نا یہ علم اور ان فضیلت کا باعث ہے تو گویا کہ آپ ایک سٹیپ اور اوپر چڑھ گئے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں ایک سٹیپ اور اوپر چڑھ گئے تو اگر میں ایک سٹیپ اوپر چڑھ گیا ہوں مجھے ایک فضیلت مل گئی ہے ایک بڑا درجہ مل گیا ہے اور ایک قدم اور آگے بڑھ گیا تو دوسرے لوگ پیچھے کیوں رہے یہ بھی آگے بڑھ جائیں یہ بھی ایک درجہ اور اوپر ہو جائیں یہ جب حاصل کر سکتے ہیں اور ان کو علم کی یہ فضیلت مل سکتی ہے تو, تو ان سب کو بھی مل جائے تو فرماتے میرا دن چاہتا ہے ایک ایک مسلمان کو بتا دوں اور ایک ایک مسلمان کو بتا دوں اور میری طرف یہ بات منسوب نہ ہو یہ بھی ان کی اخلاص کی نشانی ہے ماشاءاللہ اللہ نگرانی تشریف لے آئے ہیں اور اب ان سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس سے متعلق مدنی پھول لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان کی بصیرت افروز جو گفتگو ہے اس سے ہمیں کیا موتی چننے کو ملتے ہیں تو چلیے ان کی طرف بڑھتے ہیں الحبیب صلی اللہ علام محمد وبرکات وعلیکم آل السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تشریف رکھیے اللہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرو وہی اپنے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی ناپسند کرو اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ دنیاوی اور دینی معاملات دونوں ہی میں مطلب اسلاف کرام کا بھی طرز عمل یہی دیکھا کہ جو مطلب دینی فضیلات حاصل کر لیں تو یہی پسند کرتے تھے کہ دوسرے بھی یہ حاصل کر لیں دنیاوی معاملات میں بھی ہیں تو وہ گھوڑے والی کوئی مال دیکھا تھا گھوڑا تو یاد نہیں آ رہا کہ قیمت بڑھاتے جا رہے ہیں بڑھاتے جا رہے ہیں گھوڑا دین و نصیح جی, ماشاء اللہ ما شاء. تو قیمت بڑھاتے جا رہے ہیں تو پسند ہے کہ میں تو اتنا ہی کہیں دیکھتا ہوں تو خیر خواہ پر بیچ جو کی تھی اس پر عمل کر رہے ہیں اب آپ ارشاد فرمائیے آج ہماری جو ہماری جو نبز چل رہی ہے اس کی بھی ریڈنگ بتائیے ہمارا کی کیا طرز ملے اور علاج کیا ہے دل یہ بھی بتائیے سلام علا سید جیسے آپ نے یہ کہا نا کہ اگر مجھے کوئی دینی شرف یا دینی فوائد حاصل ہو رہا ہے تو میں چاہوں کہ میرے دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی ملے جی جی یہ آپ کے کہتے ہی میرے ذہن میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک شخصیت آ گئی اللہ تعالی نے انہیں یہ مطلب نیچر عطا کیا تھا کیونکہ سلیم الفطرت تھے سلیم الطبا تھے کہ جو سلیم الفطرت سلیم الطبا یعنی ایک بہت, بہت اچھی اور خوبصورت ایک نیچر کا جو ایک شخص مالک کیونکہ یہ ایمان لانے سے پہلے بھی یہ برائیوں سے محفوظ رہنے والی ان کی طبیعت تھی لیکن جب یہ ایمان لے آئے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ مجھے اتنی بڑی نعمت نصیب ہوئی ہے اے اے تو انہوں نے اب ان کے جو قرب کے جو لوگ تھے نا پراغ قریب قریب ان تک انہوں نے کوشش شروع کر دی کہ اب یہ بھی مسلمان بنے اسی میں عضرت عثمان بن عفان بھی ہیں اودی اللہ تعالیٰ او عضرت زبیر بن عوام ہیں اللہ اور میرا خیال شاید عشرہ مبشرہ میں چند ایسے صحابہ ای کرام ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انفادی کوشش سے مسلمان ہو تو یہ تو واقعی بہت ہی عظیم اور اعلیٰ قسم کی عادت ہے کہ ہم لوگوں کو نفع پہنچائیں اس کے حدیث پاک ایک میرے ذہن میں آئی ہے خیر الناسی مئی انفغناس خیر الناس بہتر انسان وہ ہے میں الناس جو لوگوں کو نفع اللہ، مرحبا اب اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں آپ جو یہ سوال شاید فرما رہے تو اس کا مسئلہ یہ کہ ہم لوگ خود کو اپنے ہی ذہن میں انسیکیور فیل کرتے ہیں ماشاءاللہ exactly. بہت پیارا مزہ آ گیا ٹھیک ہے نا اب مزہ آیا آپ کو مزہ آیا باقی مزہ آیا تو اچھا آپ کے مزہ آنے کا آپ اظہار اتنا کرتے ہو کہ سبھی مزہ آیا جائے تو <laughs> ہم بنیادی تو وہ خود کو سکیور فیل کرتے ہیں آپ نے جڑ پکڑی تو مجھے خوشی ہوئی کہ لوگوں کو مطلب پکڑی آپ نے تو اور اس کا ہوتا یہ کہ ہم کسی تک اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو منتقل کرنے میں ڈرتے ہیں کہ کئی یار میری سیٹ خطرے میں نہ پڑ جائے جس کی وجہ سے ہم بہت سارے بھلائی کے کاموں سے رہ جاتے ہیں تو اس کو فائدہ پہنچائیں گے تو یہ امیر ہو جائے گا تو میرے سامنے کھڑا ہو جائے گا میرا یہ پروفیشن ہے میں اس کو کچھ سکھاؤں گا تو میں کیا کروں گا میں فارغ ہو جاؤں گا تو یہی چیزیں ہوتی ہیں تو خود کو ان سکیور اور خود کو جو ہے نا وہ فیل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انسان کے مقدر میں جو ہے نا وہ اس کو ملنا ہی ملنا ہے آپ دوسروں کو نفع پہنچائیں دوسروں کو فائدہ پہنچائیں اور کوئی اگر آپ کا نفے سے آپ کے فائدے پہنچانے سکے آگے بڑھتا ہے آپ ایک استاد کو کیوں نہیں دیکھتے جو دس دس بیس سال سے ایک ہی مسنت پر موجود ہے اور اس کے سامنے کے طلبہ کہاں کے کہاں نکل گئے کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں ہزاروں لوگ بڑے بڑے گریڈ کے آفیسر بنتے ہیں ایون کے پیسیڈنٹ اور پی ایم بنتے ہیں اور بڑی بڑی وزارتوں کے وہ کل ہمدام میں آتے ہیں لیکن اگر جو تھوڑا سا ریو دیکھیں نا نیچے تو ان کو ایک ان کا استاد نظر آئے گا کہ جس کے ساتھ یہ پڑھتے پڑھتے آگے بڑھے ہیں تو وہ بھی تو اپنی صلاحیتیں آپ کو دے رہا ہے وہ بھی تو اپنی قابلیت آپ کو دے رہا ہے اگر, اگر, اگر کوئی کسی کو نہ دیتا مطلب دے ہی رہے کوئی نہ دیتا تو میرے پاس بھی اب یہ کاری صاحب ہمارے یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ اب یہ کاری صاحب یہاں موجود ہیں تو ہو سکتا ہے خارد صاحب نے جن سے قیراس سیکھی آج دنیا ان کو جانتی ہے پہچانتی ہے مدنی چینل پر آتے ہیں پڑھتے ہیں مگر ہو سکتا ہے کہ ان کو جو قیر سکھانے والے استاد ہیں ہو آج وہی ہو نہ ہم کو پتا ہے نہ کسی اور کو پتا ہے کہ انہوں نے سیکھا کس سے مگر وہ انہوں نے اپنی قابلیت اپنی صلاحیت کسی کو دی تو آج وہ اپنے ان قابلیتوں صلاحیتوں کو اپنی صلاحیتوں کے ساتھ لے کر آگے بڑھے ورنہ ہوتا بعدوں کا جیسا بھی ہے کہ آپ بھلے لا کسی کو اپنی صلاحیت و قابلیتیں منتقل کریں لیکن اس کی شخصیت کے پیندے میں ایسے سوراخ ہوتے ہیں کہ جس سے آپ کی قابلیت اور صلاحیت جو بھی آپ نے منتقل کی ہے اس کے اندر وہ, ج... وہ نکل جاتی, جاتی ہے وہ جہاں تھا نا وہیں کھڑا رہتا ہے اور بعض اوقات اتنے ٹیلنٹیڈ اور قابل لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں صرف اشارے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ آگے بڑھ جاتے ہیں تو ہمیں اپنی جو اللہ نے آپ کو صلاحیت ابریضیں دی ہیں اسے آگے بڑھانے میں اس میں آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ اس یہ تو پوری نظام ہے ہماری تحریک کا بھی یہ نظام مرحبا ہے مرحبا کہ ہمارے ذمہ داران دوسروں کو ذمہ دار بنا دیں اب میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مرشد کریم متازل العالی نے جب دعوت اسلامی کا آغاز کیا تو خود فرماتے میں یہ اکیلے مبلک تھا نا اللہ اللہ اللہ اللہ ایک ہی مبلک تھا پوری دنیا میں ایک ہی اجتماع ہوتا تھا گلزار ابی مسجد کے اندر اور اس میں بیان بھی آپ نے کرنا ہے ذکر بھی آپ نے کروانا ہے دعا بھی آپ نے کروانی ہے آخر میں ملاقاتیں بھی آپ نے کرنی ہے غمخواری بھی آپ نے کرنی ہے یادت بھی آپ نے کرنی ہے تعزیت بھی آپ نے کرنی ہے جنازوں میں بھی آپ نے جانا ہے تدفین بھی آپ نے کرنی ہے اس میں بھی آپ نے شرکت کرنی ہے تو جناب اسلامی بھائیوں کے رشتوں میں بھی آپ نے ان کی دلجوئی کرنی ہے تو نکاح بھی آپ نے پڑھانا ہے تو ولی میں بھی آپ نے جانا ہے تو اس کی ناخانی میں بھی پھر آپ نے جانا ہے اب ایک شخصیت اتنی جگہوں پر جا جا کر پھر مساجی رشتے بیان اچھا پھر بیان کے بعد جو اگلا بیان ہے اس بیان کی ترقیب بھی آپ ہی نے دلانی ہے کہ میرا فلاں جگہ بیان ہے یعنی اتنی الورنس جس کو بولوں گا اکیلا پن لیکن چونکہ ذہن کے اندر یہ بات موجود تھی کہ میں نے لوگ بنانے سبحان اللہ لوگ بنانے سبحان اللہ تو آپ آہستہ آہستہ اپنی ہی صلاحیتیں جو اللہ نے آپ کو نصیب کی وہ اسلامی بھائیوں میں منتقل کرتے دیں اچھا اس کے لیے آپ نے محض بیان تک نہیں رکھا ذمہ داران کے مدنی مشورے اسلامی بھائیوں کی تربیت ان میں اپنا درد اپنی کوڑھن اور تو کاز ہے صحیح اس کو ڈلیور کرنا اچھا وہ صرف ڈلیور کرنا نہیں اس کو امپوز کرنا اور اس کو مطلب کہ اپنی ہی ایک شخصیت کے ذریعے اس کو ان کے دماغوں میں بٹھا مدن کر ایک ان کے اندر ایک سمجھے کہ وہ ایک تحریک, تحریک ایک دے دینا نا جی جی جی جی کہ یہ کرنا تو وہ اپنی سوچ اپنی فکر اپنے نظریات اپنے جذبات اپنے احساسات اور جو قابلیت و صلاحیت یہ سب دینا اچھا جو بیان کا انداز آپ کا نارملی اس انداز کو لے کر قوم چلی صحیح جو لباس آپ کا اس لباس کو لے کر قوم چلی جی جی آپ نے جی لباس جی بھی دیا آپ نے انداز بھی دیا جبکہ سب کے پیچھے سنت تو شریعت الحمد اور آداب کے سارے جی جی وہی وہ سارے جی معاملات تھے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس کو خالی پاکستان میں پانچ سو سے زیادہ ہفتہ وار اجتماعات ہو رہے ہیں نائنٹین ایٹی ون کی بات کروں تو ایک اجتماع تھا ایک مملک اس طرح اور آج پانچ سو اجتماع سے یا زیادہ یا کم پاکستان میں اور اس سے کم یا زیادہ ہند میں اور کئی اجتماع بنگلہ دیش میں کئی اجتماع ساؤتھ افریقہ میں ایک وقت تھا کہ لوگ یہ سننے آتے تھے کہ الیاس قادری کیا کہہ رہے ہیں الیاس خادری صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ تو ان کے نام پر لوگ آتے تھے سننے کے لیے مگر آپ نے تحریک دی آج جن سینکڑوں یا ہزاروں مقامات پر اسلامی بھائی جمع ہو رہے ہیں وہ صرف اس لیے نہیں جمع ہو رہے کہ یہاں کہنے والا کون ہے وہ اس لیے جمع ہو رہے ہیں کہ دعوت اسلامی ہے ایک مومنٹ ہے ایک تحریک ہے ایک سوچ ہے ایک فکر ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا اور لوگ بنتے چلے گئے آج پاکستان کی اگر میں بات کروں تو کمو بیش ایک لاکھ چار ہزار کے آس پاس ہمارے ذمہ داران ہیں ٹھیک ہے اور جس کو آپ کہتے ہائی پروفائل جو ہمارے ذمہ داران ہیں جس کو شورا سے لے کر آپ تھوڑا سا نیچے فرسٹ اگر آپ سیونتھ فلور پر ہیں تو اگر آپ ففتھ اور سکس فلور تک کی بات کریں تو تقریباً ہمارے اس طرح کے ذمہ داران کی تعداد پانچ سے سات ہزار ہے ماشاءاللہ یا چھ ہزار کے آس پاس ذمہ داران کی تعداد ہے اور ان میں موسٹلی موبائل ہے اور جو اچھا یہ اسلامی بہنوں کی تعداد میں اس نہیں شامل کر رہا وہ سمجھے کہ وہ ہی ہے وہ ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہے یعنی کتنی بڑی کتنے بڑے اتنے عرصے کے اندر اتنے ذمہ داران کا بن جانا اچھا صرف ذمہ دار نہیں بنائے ادارے بنائے ادارے بنائے ٹھیک ہے جامع المدینہ مدرسۃ المدینا بڑے بڑے بڑے بڑے ہاں جی جی جی اور مطلب جی کہ وہ رول ماڈل مطلب بنائے ٹھیک ہے پھر دار المدینہ آئی ٹی آپ کا سوشل میڈیا مدنی چینل اسی طرح آن لائن اور پھر روحانی علاج کے لیے خود ہی تعبی دیتے تھے خود ہی دم کرتے تھے اتنا بڑا شعبہ بنا دیا کہ مہینے کے لاکھوں کی تعداد میں اورا وظائف تعویذ اور مکتوبات کا بنائے نا لوگ بنائے میں ان تمام چیزوں کے بعد جہاں میں لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اتنا منتقل کر دیا اتنا تقسیم کر دیا اتنے میں بنا دیے ان کو سدنے والے دیکھنے والے ایون کے بازو جن کو چومنے والے ہیں لوگ اللہ اللہ ٹھیک ہے لوگ کیسے بنا دیے دی دی دی دی دی دی دی دی ٹھیک دی کو, کو بھی لوگ چمتے ہیں پیار کرتے ہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے کو چمتے ہیں نگرانوں کو بھی ان کی دی دی دی دی کرتے ہیں یہ بنائے مگر میں جو جہاں لانا چاہ رہا ہوں ہمارے ناظرین اور سننے والے دیکھنے والوں کو کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے اللہ کیا آپ اتنا کو دینے کے بعد پیچھے ہیں جو اس جگہ پر کھڑے جہاں پر دیکھنے کے لیے بھی لوگوں کو ٹوپیو اور اماما پڑے گا وہ کہاں پہنچے ہوئے مگر خود آپ کو اللہ نے کتنی بلندی نصیب کر دی آناللہ آناللہ آناللہ اور آپ کی اپنی شخصیت کہاں پہنچ گئی نو ڈاؤٹ no تو یہ جو دینے سے جو کہ اگر اگر اگر ایک چراغ جل رہا ہے جی جی مومبتی کا جیسا دور ہے کینڈل کا دور ہے اگر میں ایک جلتی بھی کینڈل سے ہزار کینڈل جلا دوں اللہ اللہ اللہ تو اس پہلی کینڈل کی روشنی میں تو کوئی کمی نہ آئی لیکن چراہ کتنا ہو گیا لیکن روشنی کتنی بڑھ گئی اللہ ہے ہو سکتا ہے کہ کل اس کینڈل کو کوئی پہچانے نہیں لیکن اللہ کے ولیوں کی الگ شان ہے فہاندار. کینڈل نظر انداز ہو سکتی ہے لیکن اللہ جس کو نام دینا وہ نظر انداز نہیں ہو سکتا صحیح, یہ بات تو مدینہ ہے نا تو اس لیے آ, باپ بھی اس, یہ اصل میں نا سنسیریٹی ہے یہ امیر سنت کی تحریک کے لیے اور آکا کی امت کے لیے سنسیریٹی انہوں نے دیا کیونکہ یہ سنسیریٹی کو اگر آپ نے دیکھنا ہے اس کی کوئی جھلک دیکھی نہیں سنسیریٹی کی تو باپ میں دیکھیے باپ اتنا بڑا امپائر کھڑا کرتا ہے بزنس کا لیکن اپنے بیٹے کو پورا بزنس ڈلیور کرتا ہے اور ایکسپیرینس ڈیلیور کرتا ہے نا اس کی پوری تربیت اس کی کوالیفیکیشن کیسا چلتا ہے یہ خود ریٹائر ہو کے گھر بیٹھ جاتا ہے ایک بڑا مشہور اور فیمس سائنٹسٹ ہوتا ہے وہ اپنے آگے اپنے ہی نیمل بدل بناتا ہے اور اپنی لیبورٹری اور اپنی پوری جو اس کی جو ہے وہ کسی کو ڈیلیور کرتا ہے اور اس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں یہ ٹیکنالوجی آگے بڑھی ہے تو آج ہم یہاں پہنچے ہیں نا پہلے اتنا سا جہاز بناتا تھا جس کو کیسے عجیب وغیرہ طریقے سے اڑایا گیا ہوگا لیکن وہ ٹیکنالوجی آگے بڑھی وہ صلاحیتیں قابلیتیں لوگوں نے آگے بڑھائیں تو آج وہ جہاز بڑھ رہے ہیں کہ جو ہَاؤں کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں نا ہَا کی تیزی کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں تو کل جو ٹیلی فون تھا وہ عجیب و غریب قسم کی, کی اس کی تخلیق تھی صحیح. مگر آج آج, آج آپ دیکھیے کہ یہ جو ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم جو ہے کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ کہاں کے کہاں پہنچ گئے تو لوگوں کے ایکسپیرینس ڈلیور کرنے سے ہوا ہے تو آج صحیح. وہ لوگوں کو وہ بھلا جنہوں نے وہ مسلم سائنٹسٹ جنہوں, صحیح. جنہوں صحیح. نے صحیح. یہ ایجادات ہمیں دی ہیں آج ان کو, کو بھولا نہیں ہے ان, ان کا نام آدمی کتابوں میں موجود ہے صحیح. تو یہ جو دینی اور دنیاوی طور پر بکر دیکھے تو اپنی قابلیت اور اپنی صلاحیتوں کو آگے دیں آج اگر مفتی بنتے ہیں تو مفتی کیسے بنتے ہیں مفتی بننے کے لیے تو ایک ماہر مفتی کی صحبت میں رہنا ضروری ہے تو اس کا مطلب ہمارے مفتیان نے کرام اپنا ایکسپیرئنس اپنی صلاحیتیں اور اپنا جو بھی کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے یہ اپنے شاگردوں کو اور آنے والوں کو ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں ان کو چیک کر رہے ہوتے ہیں ان کی اچھائی پر ان کی تعریف اور ان کی غلطیوں پر ان کو تب بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے ان کے دل و دماغ کے اندر ڈالا ہوتا ہے وہ اپنے آکا کی امت کو ڈلیور کرتے ہیں اور تھوڑے عرصے کے بعد ایک سے دو دو سے تین اور الحمد دنیا میں ہزاروں مفتی نے کرام معاشان رسول موجود ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ہم ایک نگران ہوتا ہے تربیت کرتے رہتے ہیں اس کے تحت سو نگران ہو جاتے ہیں تو وہ اوپر جاتا ہے اور آپ جتنی تربیت کرتے چلے جائیں گے نا تو یہ نیچے جتنی تربیتی یافتہ لوگ بن رہے ہیں نا یہ خود آپ کے قد کو اونچا کر رہے ہیں اور آپ اوپر اور نمایاں ہو جاؤ گے کیونکہ نیچے صلاحیتیں دیتے چلے جا رہے ہو قابلیتیں دیتے چلے جا رہے ہو اس لیے کبھی بھی خود کو انسیکیور فیل نہ کریں کسی بھی پروفیشنل لوگ بھی اپنے آپ کو انسیکیور فیل نہ کریں آپ تجربہ ڈیلیور کریں بغیر پیسے کا تجربہ ڈیلیور کریں اللہ کی رضا کے لیے اچھی اور نیکی کی باتیں آپ ڈلیور کریں کیا حرج لوگوں کو فائدہ ہوگا خیر انناسی وہی انفارنا بہتر انسان ہوا ہے جو دوسروں کو نفع پہنچا دین و نسیحا دین خیرخائی کا نام ہے آپ لوگوں کی خیرخائی کریں اور ان کو فائدہ پہنچائیں اچھا ان سیکورٹی کے تعلق سے اس پر اگر آپ کا نام فرمائیں اگر کہ اگر مثال کے طور پر کسی شخص کے مقدر میں ہے تو اور میں اس کو نہ دوں تو میرے نہ دینے سے اس کو رخ تھوڑی جائے گا بڑا نہ وہ تو رب کریم کی بھاگ اس کو ملنا ہی ملنا ہے آج تو جا جا جا پہنچنا ہے نا وہ پہنچی جائے گا بہتر یہ ہے کہ آپ کے ذریعے پہنچے گا تو آپ کا بھی کریڈٹ ہو جائے گا آپ کا بھی کوئی نام ہو جائے گا آپ کا بھی کوئی جسہ مل جائے گا تو اللہ تعالی ہمیں مخلص بنائے اور ہمیں کامل توکل بھی عطا فرمائے محمود بھائی کیا سنا رہے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ تعالیٰ میری سہالت ہے جی پیاری طرز تشا میرے سوالت کی آپ میں سنی تھی بہت پیاری طرف تھی کچھ کچھ تو شاید پکڑ لے پڑھے میری سالت ہے گا پڑھے نہیں یہی طرز طرز جی بہت, طرح بہت, دا. دا. بہت کل مائل ہو جائے گا پڑھیں پڑھی کل مائل ہی ہے بلکہ اسی طرح تو شم دا. میری دا. سالت ہے عالم تیرا پرمانا بولا یعنی آپ کا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کیا کلام ہے یہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو میرے رسالت ہے اور عالم تیرا پروان تیرا پروانہ تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانا تو ماں گوبت ہے تم آگے نبوت ہے اے بائے ج کلام اتنا خوبصورت اور حسین اور اتنی اس کی ترتیب مدینہ مدینہ ہے کہ میں خوش ذاتی طور پہ سوچتا ہوں کہ اس میں بولنے سے ایسا نہ ہو کہ وہ سننے والوں کا ذوق آگے پیچھے ہوتا رہے اتنی اچھا اتنی اتنی اتنی, اتنی کوئی مشکل الفاظ بھی نہیں ہے تھوڑا سا غور کر کے ہو سکے تو سروں کو جھکا کر توجہ کے ساتھ آقائے دو جا صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ ہے کچھ نہ کچھ تو انشاءاللہ یہ کلام بہت خوبصورتی کے ساتھ سمجھ میں آئے گا اور بہت مزہ آئے گا لہٰذا تھوڑا سا مزہ لیں لطف لے آدمی عام کھاتا تو کیسے مزے لے لے کے کھا رہا ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے جب پیاس لگی ہوتی ہے اور پانی پیتا شربت پیتا ہو تو کیسے لطف لے کر پیتا ہے اس سے زیادہ لطف لے کر کلام اللہ اللہ اللہ کہ مزے کو مزہ آ جائے نا اللہ اللہ شم شم میری رہے عالم تیرا اچھا یہ کلام سن ہم یہاں رہے ہیں اس وقت مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ کلام پڑھنے اور سننے کا لطف ہی کچھ اور ہو کہ بیٹے ہی بارگاہ رسالت آئے ہے آئے آئے تصور سمجھیں ایک تصور کرے کہ ابھی ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں اور ہم یہ پڑھ رہے ہوں یا رسول اللہ آقا کا روزہ انور جالی مبارک ہم مسجد نبی شریف میں ہو اور نز اور آکا کا مطلب بالکل مسجد میں ہے یار مدینے میں تو شب رسالت ہے شم میری عالم تیرا پر بنا بودت بودت hey جل بائیں پیتے گے تیرے درکار <breed> <تیرے> در <کا> کھاتے گ ترے <در> ابھی <کا> جو تار پہ بیٹھے ہوتے نا ان کو یہ شیر پڑھنے میں کیسا مزہ آتا ہو ہوگا مدینے میں سوز گمت کے سائے میں بیٹھ کر جو افطار کرنے کا انتظار ہوتے ہوں گے اور جو افطار کرتے ہوں گے ان کو لطف کتنا آتا ہوگا یہ شیر پڑھنے کا پیتے گے تیرے در کا کھاتے گے تیرے در کا پانی تیرا پانی دادا ہے تیرا ترا ہاں پانی ہے تیرا پانی دادا ہے تیرا دانا جام لب سے کر بے نورانی اے چل بائی جانا ن آخ بنورانی جل بائی جانا نہ تو ماگے نبو ہر پھول میں بو تیری ہر شما میں زا تیری ہر پھول میں بو تیری ہر شما میں زا تیرا بل پروانا ہے پروانا بل پل ہے تیرا بل بول پر بانا ہے پر مانا گئی the شکار سہ پاہی تو ناہی نو تو ہے اے چل بہ نا سرکار کے چلو روشن گ دلے نوری سرکار کے جن سے دوری روشن و دلے نوری تا سر لگ گے روشن اور سرکار کے چلو سے روشن ہوتی ہے روش آسی کا شنا کر کے چلو سے روشن ہو پلی آسی رہ گے رہس کا شانتا ہر رہ گے ر ش آسی کا شان سم سالت ہے آدم تیرا والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے سن والوں کی خیر و سلا تو یا رسول اللہ و لا سلا تو حبیب اللہ دے الفل چا سن نہیںلفل چا پلا دس ساخیار سلسر حالت ہو ہو ہو رسول ہو تیرے یار سول کی خیر یا رسول اللہ میرے چاہنے کی خیر اللہ تعالیٰ علیہ محمد اس سے پہلے کے تأثرات محتقفین کے چلائے جائیں امل سنت سے عرض کروں گا کہ پنجاب میں آندھی طوفان اور تیز بارش اور مختلف حادثات میں تیرہ افرادوں کے جہاں بحق ہونے کی اطلاع ہے اور سو زخمی کی اطلاع ہے تو دعا کریں اللہ تعالیٰ عافیت اور خیر عطا فرمائے وسلح تو وسلح معا سید یا رحم الرشمین یا رحم الرشمین یا رحم الرشمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رشیم یا رب صلی اللہ تعالی پاکستان کے پنجاب میں یہ جو آندھی اور طوفان اور تیز بارشوں کی اطلاعات ہیں تیرا افراد کی تیرا افراد کے انتقال کی بھی خبر ہے سو کے زخمی کی یا اللہ جتنے بھی عاشقان رسول دنیا سے رخصت ہوئے خصوصاً اس طوفان میں حالیہ بارشوں میں ان سب کو غریق رحمت فرما سب کی مغربت فرما جتنے مسلمان زخمی ہیں سب کو روبہ سے حد کر دے یا اللہ عالمین ہم پر ضرور بارش برسا مگر رحمت کی برسا یا اللہ ایسی بارشیں ہم پر نہ ہو جس میں ہلاکتیں ہوں اور تیرے بندے تیرے نام لینے والے تیرے چاہنے والے تکلیفوں میں آ جائے تو اللہ تعالی سے محمد وعلی علی وآلہ وسلم. جو بھی بارشوں میں طوفانوں میں اس وقت خصوصا ہمارے پنجاب کے عشقان رسول مبتلا ہیں وہ وقتاً فوقتاََ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلام و یا سلام و یا سلام و پڑھتے رہیں گے ان شاء اللہ دونوں جہانوں کی سلامتیاں نصیب ہوں گی ان شاء اللہ صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی ادب چلائیے رمضان کے لیے برے ماہر رمضان کا اتکاف کرنے کے لیے باہر رمضان مبارک کے اتفاق کے لیے آیا ہوں ماہر رمضان مبارک کا احتکاب کرنے کا میری اسکول <سؤال> ہے میں پڑھائی کر رہا ہوں بی ا کی تیاری کر رہا ہوں الحمدللہ للہ سنت نے ذہن بنایا ماں باپ کی ادب کریں عزت کریں اور دوسروں کے ساتھ اس سلوک اپنا اچھا رکھیں باپا جان نے غصے کے بارے میں بتایا میں نے اسی وقت نیت کر لی پہلے مجھے بھی بہت نیت کرتا ہوں کسی کے سامنے اس طرح جب بھی غصہ ہے جو باپ جای نے فریقہ بتایا اسی مطابق عمل کروں گا انشاءاللہ غصہ نہیں کرنا اور جن جن سے ناراض ہو ان کوشش کر کے سب سے معافی مانگوں گا پہلے کی یہی کیفیت تھی کہ پہلے بھی باپ سے محبت ہر کسی کو ہوتی ہے لیکن اتنا نہیں تھا کہ باپا نے بتایا تو ایک ذہن بنا کہ واقعی ان کی قدر کرنی چاہیے کچھ ایسی باتیں ذہن میں آئی کہ جو ہم سوچتے بھی نہیں تھے کہ ان کا احساس رکھنا ہے ان کا کس طرح خیال رکھنا ہے وہ کس محبت کرتے تو یہاں پہ آئے تو پھر بعد میں فون کر کے ان سے معذرت بھی کی ہے باپا نے جس طرح تو بہت ہی دل نرم ہوا ان کو پتہ چلا کہ ان کی کیا تھے ہماری زندگی میں بابا کے مدنی مذاکر سے الحمدللہ زوجل پوری زندگی کے سنوارنے کا موقع مل رہا ہے پہلے ہم نارملی اپنے جیسے کھانا کھاتے ہیں ویسے کھایا کھاتے تھے اب الحمدللہ سنت کے مطابق کھانے کا موقع ملتا بابا نے بولا سنت کے مطابق کھاؤ آپ کو سواد بھی ملے گا سنت کے مطابق کھا رہے ہیں نہیں نہیں مشکل نہیں ہے پہلے مشکل تھا لیکن اب مشکل نہیں ہے ہمارے لیے اس انداز میں کھانا ہمارے پیارے آ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے ہم اس کی سنت ادا کر کے یہ کھانا کھا رہے ہیں الحمدللہ اس سے پہلے کھاتے لیکن وہ طریقہ نہیں تین انگلش سے کھا رہے ہیں الحمدللہ پہلے تو بس کھانے ہی پڑے ہوئے ہوتے تھے سیدھا گنڈا کھڑا کر کے الٹا بچھا کر کھانا کھانا سنت مبارک ہے یہ ماشاء بابا مدن مزا کر بتا دیں کوئی بھی چیز آیا نہیں کریں گے ان پہلے کھاتے پیتے تھے اب ان شاء کھائیں گے پیئیں گے جو زراعت رہے گے وہ بھی کھا لیں گے اور برتن کو دھو کے صاف کر کے پی لیں گے انشاءاللہ ان برتنوں کے اندر کھانا ڈال کر اس کو دے دیا گیا اور انہوں نے ان تھالوں کو صاف کیا مطلب برکات کی ترغیب پر انہوں نے ان تھالوں کے اندر کوشش کہ ایک ذرہ بھی ان تھالوں کے اندر باقی نہ رہے جو کھانے کے برتن کو کھانا کھانے کے بعد دھو کر پیلے اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے کبھی ادھر ادھر بھی بہت آتا تھا کھانا ادھر بھی بہت جاتا تھا گھرا دیتے تھے ابھی ماشاء اللہ بالکل کھانا بھی نہیں پاچ رہا برتن بھی صاف آ رہے ہیں باپا مردی مذاکروں میں ان میں نے اور ان شاء اللہ میں ہمیشہ اس کو عمل کروں گا اور دوسروں کو بھی ترجیح دلاؤں گا یہ طے کیا ہے کہ ہم جو ہے نا ان شاء اللہ تعالیٰ مسوا کیا کریں گے اور بہت سے ان فوائد سے فائدہ اٹھائیں گے اور پیارے آقا کی سنت پر بھی عمل کریں گے مسوا کی ترقی میں شامل ہیں انشاءاللہ شاء کے ساتھ میں بھی بہت غصے میں جذباتی ہُوا تو ان تو انشاءاللہ تعالیٰ اب جو طریقہ مجھے سکھایا نہیں جانے شروع نے ان شاء اللہ تعالیٰ میں اس پہ عمل کروں گا وہ اپنے غصے پہ قابو کروں گا ان مجھے تو بہت زیادہ ہی غصہ آ جاتا ہے بہت ہی زیادہ غصہ نیت یہ کی ہے کہ وضو کر لینا چپ کر کے سائیڈ بیلا کے بیٹھ جانا ہے میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم غصہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے ہم میٹھے بول سے کام لیں گے ابھی کوئی بچہ ماں باپ کی بھی نہیں سنتا موبائل میں زیادہ سنتا ہے جی انشاءاللہ جیسے کل نگرانی شروع ہوگا جب بیان سنا تھا اسی وقت نیت کی تھی کہ اگر ایسا کوئی ڈیٹا وہ ڈیلیٹ کریں گے اور وہ ڈیلیٹ کر دیے میں نے بھی اپنا تمام ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا ہے اور طے کر لیا ہے کہ آئندہ ایسا کوئی ڈیٹا نہیں رکھوں گا جس سے گمراہی پیدا ہو پر دیوز میں شرکت رہتی ہے اور ماشاءاللہ سے بہت علم آتا ہے ایسے مسائل ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے آپ زندگی میں اور وہ سن کے بہت ہی اچھا محسوس ہوتا ہے مدنی مذاکرہ تو صحیح بات ہے کہ دین ہے اسلام کا انسائکلوپیڈیا میں سے سنت ہیں صحیح بات ہے ماشاء اللہ ہمیں ہماری بہت زیادہ تربیت فرماتے ہیں گانا سننا فلمیں ڈرامے دیکھنا یہی شوق رکھتے تھے وہ ذہن بنایا کہ ان شاء گناہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو آنسو نکل آئے کہ اتنا گناہ ہے اور توبہ کر ہے الحمد میں نے نیت کی ہے جو قفیہ کلمات کی کتاب ہے اس کو جلد از جلد میں پڑھ لوں گا میں نے انشاءاللہ نیت کی ہے کہ یہاں سے فارغ ہوتے ہی گھر جا کر انشاءاللہ شاء کلمات کے بارے میں سوال جواب جو کتاب ہے وہ میں خود بھی پڑھوں گا اور گھر والوں کو بھی مطلب بولوں گا کہ وہ بھی پڑھیں امیر اللہ سنت اور نگرانی شعرہ کے بیانات سے ہمیں مطلب کافی ذہن بنا ہے کہ ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہے ان کی عزت بھی کرنی ہے اور جو کوتاہیاں پہلے ہوئی ہیں ان سے معافی میں مانگنی ہے مدیم مذاکرے میں جو امیر سنت عام برکاتہ ملالیہ نے عیبت کی تباہ کے کتاب پڑھنے کے والے سے جو تذکرہ فرمایا تو میں انشاءاللہ جو یہ نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو جو گھر جا کر شب والمکرم کے مہینے کے اندر اندر, اندر انشاءاللہ جو اللہ کی تباہ کاری کتاب مکمل پڑھ لوں گا گھر میں وہ بگڑے ہوئے تھے وہ سیدھے ہو گئے ایسے سیدھے ہو گئے کہ آدمی سوچ ہی نہیں سکتا بڑھو کو داڑھی رکھنی شرم آتی تھی بچوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے نوجوانوں کو ویسے اکٹھا کرنا بہت مشکل بات ہے لیکن یہ بھی ایک طرح کی میرے سنو کی کرامت ہے کہ اتنے نوجوان ایک چھت کے نیچے رمضان مبارک گزارنے آئے بابا کے مندر مذاکرے اور نگران چرا کے بیان سننے کے بعد یہاں پہ نیت کیا کہ ایک مزداری رکھیں گے جو اب تک کٹواتے رہے ہیں اس کی توبہ کی ہے اور مستقل امامہ شریف باندھنے کی نیت کے اور آج شہزادہ نے اپنے ہاتھوں سے امامہ شریف باندھا یہ شہزادہ حضور کے ہاتھوں سے بندو صبح میں نے نیت کی ہے کہ چاند رات تین دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا مستقل اماما باندھوں گا اور انشاءاللہ شاء درس نظامی بھی کروں گا نگرانے شورا فجر کے بعد تشریف لاتے ہیں وہ ہمیں ریچارج کر دیتے ہیں فریش کر دیتے ہیں ہمارے ایمان کو ہمارے دل کو ریچارج کر دیتے ہیں اور ہمیں انتظار رہتا ہے کہ وہ کب تشریف لائیں نگران شورا نے جو آج صبح بیان کیا اس سے آنے والی تباہی کو ہم روک سکتے ہیں ہمارا تو جو بیڑا غرق ہونا تھا وہ ایجوکیشن کے اندر وہ تو ہو گیا ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہماری ہمارے بچے جب آئیں گے اور ہم ان کو کوئی ایجوکیشن میں بھیجیں گے تو یہ ماحول خراب ہو رہا ہے آئندہ کی سوچ دی ہے آنے, آنے والے دنوں کا فکر دیا ہے جانے کا ایک جو انداز ہے نا ایک سمجھانے کا انداز بات کرنے کا انداز ہے ایک دل میں بات اترتی ہے نا کہ یہ ہمیں نہ اس طرح کرنا چاہیے یہ صحیح طریقہ ہے ایک زبان میں ان کی تصویر ہے ایک عجیب و غریب کلچر ہمارے ڈیولپ ہوا ہے اور وہ ہے لڑکا لڑکی کی دوستی گرل فرینڈ اینڈ بوائے فرینڈ جب عورتوں کو اس طرح کھلے کپڑے دے کر آدھے کپڑے دے کر بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ اب بازاروں میں جانے کی اجازتیں دو گے اور پھر نوجوان اس طرح کی فلمیں ڈرامے دیکھ کر بازاروں میں ڈا پھرے گا لڑکی بھی دیکھے گی کہ کوئی لڑکا مل جائے گا لڑکا دیکھے گا کوئی لڑکی مل جائے گی اور پھر جذبات کو باہرنے والے مناظر جذبات کو باہرنے والا سوشل میڈیا جذبات کو باہرنے والی موویز جذبات کو مارنے والی تحریرات تباہی <سؤال> بربادی کی بنیاد <سؤال> کو پکڑو ارے <سؤال> اتنی خراب یہ <سؤال> ہے <ہی آئے سؤال> کہ زبات پر حیا کی لگام وہاں بولو کہ یہ کون سا میں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو معاشرے میں نہیں ہو رہی یہ صرف ایک شرم بھی حیا کی وجہ سے اور یہ مرد اور عورت میں جو فرق دور کیا جا رہا ہے دیوار ہٹائی جا رہی ہے ان کو ملایا جا رہا ہے ان کے ساتھ ان کو گیدرنگ کے ساتھ ایک ساتھ کیا جا رہا ہے دعوتوں میں ایک ساتھ جمع کیے جاتے ہیں فکرنگ میں ایک ساتھ جمع کیے جاتے ہیں فنکشن میں ایک ساتھ جمع کیے جاتے ہیں شادیوں میں, میں ایک ساتھ جمع کیے جاتے ہیں ان کے لباسوں کا ٹھکانے نہیں ہوتے میوزک بچے ہوتے ہیں ویسے ہی شیطانیت غالب ہوتی ہے نفتانیت غالب ہوتی ہے شہادت غالب ہوتی ہے ایسی صورت کے اندر ان کا آپس کے قریب ملنا چھیرخانی کرنا, کرنا اللہ کی پناہ پنا اللہ, پنا پنا, اللہ کی پناہ اللہ کی پنا انتظار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو گھر بچائے ہوئے اللہ کا شکر, شکر ہے لہذا ایسی جگہ مت جائیے جہاں پر ہوتی ہے یہ نگرانی ہے جو بھی بیانات جو بھی اخبار کی کٹنگ بتائیے میں تو سمجھتا ہوں یہ یہ ہمارے علاقوں کی ہوگی موسی جو پسماندہ علاقے ہیں گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے ہیں شہروں کے شہر تباہ ہو گئے ہیں اتنے بڑے نقصانات کو ہم نے دیکھے بھی ہوئے ہیں تو رکنے شدہ ان کا سمجھانے کا طریقہ ہی الگ ہے ادھر آخر بہت پتہ چل رہا ہے الحمدللہ پہلے تو زندگی ایسے ہی پتھر کر دی ہے بس گزار دی ہے زندگی تو اب جیئیں گے انشاءاللہ نماز اللہ کا لگا لگائے تو اس ہلکے میں بیٹھنے کے بعد تو مجھے رونا آ رہا تھا کیونکہ بدقسمتی سے ہمیں جنازے کی نماز پڑھنا نہیں آتا. ہم کوشش کریں گے سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں الحمدللہ للہ ظہر کی نماز کے بعد نماز کا ایک منفرد اور بڑا ہی ایمان افروز سلسلہ رہتا ہے نماز سیکھنے کے حوالے سے تو الحمدللہ اس سے بھی اسلامی بھائیوں کی نمازیں درست ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی کرور رحمت ہے لیکن اب یہ کہ جو رہ گئے ہیں اسلامی بھائی جو تاثرات گھر بیٹھ کر سن رہے ہیں یا سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسٹائم بھائیوں اب تو آ جائیے فیدانے مدینہ میں اب تو رمضان المبارک نس رخصت ہو چکا ہے چلا گیا رمضان اب رمضان مبارک کے اب, اب بہت کم دن رہ گئے بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے اور آدھا رمضان ہم رخصت کر چکے ہیں اب چند ہی دن رہ گئے اور سمجھ نہیں آتی ہمارا بنے گا کیا تھوڑی دنوں کے بعد رمضان ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا جم اسے ایسے کیسے رہیں گے غم پس کہوں گا غم کا کیسے سہوں گا جائیے سے غم کا پسند آنکھ پورنم ہے دل رو رہا ہے آنکھ پورنم ہے دل رو رہا ہے ہائے تڑ پیتا تجھے نائ نائے ہس میں پلد لگ گینوں بیچ جا پیتا تجھے رہ دل پہ سدما بڑھا جا رہا ہے دل پہ سدما بڑھا جا رہا ہے آئے رم چلا نسف رمضان چمض کا بتا رہا ہے جلد رخصت کا بتا رہا ہے آ تڑپا کے رم دلگم غم جا نیتا ہے وہ دلگم زدا جا نیتا ہے ترپا کرم کرم جا چلا ہے دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے ہائے ترپا کرم جا چلا اے آشقہ نے رمضان اے آشقہ رسول اے عاشقہ صحابہ صاحبہ بیت کوشش کریں جو بقیہ ماہ رمضان کے مبارک ایام رہ گئے وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں گزار لیں اگر یہیں رہ نہیں سکتے تو زیادہ سے زیادہ وقت یہاں دیں مدنی حلقوں میں شرکت کریں مدنی مذاکروں میں شرکت کریں فجر کے بعد کے بیان میں شرکت کر لیں زہر کے بعد کے مدنی حلقے میں شرکت کر لیں دعائیں یاد کر لیں انشاءاللہ اللہ فوائد حاصل ہوں گے علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم <تصح>